گیارہویں رکو کا آغاز ہے فل اردی جس جان نے ظلم کیا یہاں ظلم سے مراد گنا ہے جس جان نے گنا کیے اگر اس کے پاس کل بروز قیامت ساری دنیا کی دولت ہوتی محفل اردی جو کوئی زمین میں ہے سب اس کے پاس ہوتا تو عذاب کی شدت ایسی ہوگی لف تدت بھی ہی وہ عذاب سے جان چھڑانے کے لیے سب فدیے میں دے دیتے لیکن دنیا کے اندر تھوڑی سی قربانی دینی ہے حرام سے بچنا ہے حلال ذرا اختیار کرنے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی تو وہ آسان کام اس وقت دنیا میں کرنے کو تیار نہیں اور مرنے کے بعد کل بروز قیامت عذاب کو دیکھیں گے تمنا کریں گے کہ اگر ساری دنیا کی دولت ہوتی تو سب دے دیتے وہ اثر ال اور وہ ندامت چھپائیں گے اپنے جی میں شرمندہ ہوں گے لما رب الزاب جب وہ عذاب دیکھیں گے اور وہ ایسا وقت ہوگا ایسی شرم اور ندامت ہوگی کہ اس وقت انسان موت کو تلاش کرے گا وہ خود یا بئی نہ اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وہ ہوں لا یو اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا اللہ تعالی عادل ہے اگر وہ عدل فرمائے اور ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمائے تو ہم تباہ ہو جائیں ہم تو اپنے رب سے اس کی کرم کی بھیک مانگتے ہیں اس کے رحم کی بھیک مانگتے ہیں اس کے فضل کو مانگتے ہیں وہ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہم پر ایسا کرم فرما دے کہ ہم پر فضل فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت فرمائے اللہ سن لو ان سماوات بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ان اللہ شکن سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اکثر یا لمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہے وہی رب ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے جن دنیا کے لوگوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ نہ تو بیماری سے شفا دے سکتے ہیں نہ وہ آئی ہوئی بلا کو ٹال سکتے ہیں نہ وہ آئی ہوئی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں جس رب کو ناراض کر رہے ہیں ساری طاقتیں قوتیں تو اسی کے پاس ہے تو کیوں لوگوں کی خاطر لوگ کیا کہیں گے یہ کہ تصور کر کے اپنے رب کو کیوں ناراض کریں یہ لوگ کیا دے سکتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں اور اللہ کی گرفت آ جائے عذاب آ جائے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دے گا وہ الئی ہی ترجون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یا سہ لو گم قد کم مو تم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن پاک آ گیا قرآن خود فرماتا ہے یہ قرآن رب کی نصیحت ہے آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا کوئی محسن ہو اس نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہوں اور وہ ہماری خیرخوائی میں ہمارے بھرے کے لیے کوئی نصیحت فرمائے اور ہم اس کی نصیحت کو رد کر دیں تو کتنی بڑی نادانی ہے دنیا کا کوئی محسن کیا دے سکتا ہے وہ جو کچھ بھی دے گا اللہ کے عزم سے دے گا لیکن وہ خالق کے کائنات جو حقیقی طور پر دینے والا ہے جس نے ہمیں زندگی دی بے شمار چیزیں بن مانگے عطا فرمائے ہم ماں کے پیٹ میں تھے وہاں بھی روزی کا نظام ہمیں دیا ہم نے روزی نہیں مانگی تھی ہم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی کے اسباب مہیا کیے ہمیں بن مانگے دیکھنے کے لیے آنکھ دے دی سننے کے لیے کان دے دیے بولنے کے لیے زبان دے دی پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے ہم کھاتے ہیں تو کھانا ہزم ہو جائے اس کے لیے نظام ہزم دے دیا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرما دی اور اس کے علاوہ ہم کئی چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی عطا کی جاتی ہیں تو وہ رب نصیحت فرمائے اس رب کی نصیحت چھوڑ کر لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا اور گناہ کرنا کتنی بڑی نادانی ہے یہ قرآن جس سے ہم دور ہیں فرما وہ شفاف اس میں تو سینوں کی شفا ہے سینوں میں پائے جانے والے روحانی اور جسمانی امراض کی شفا اور آنے پاک میں موجود ہے یہ روحانی شفا بھی ہے جسمانی شفا بھی ہے ظاہری شفا بھی ہے باطنی شفا بھی ہے وہ اور یہ ہدایت ہے وہ لل اللمین اور مومنوں کے لیے رحمت ہے قل محبوب آ فرمائی فضل اللہ وہ بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فبی ضابطہ فل یا لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں یعنی اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کے مطابق ہے اب خوشی کے اظہار کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے کوئی گانے باجے بجائے کہ عید کا موقع ہے چلو میں گانے بجاتا ہوں یا ڈانس کرے یا اس طرح کے گناہ کرے تو یہ تو جائز نہیں ہاں خوشی کے اظہار کے کئی طریقے ہیں وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار کرے صدقہ کرے خیرات کرے نفلی روزہ رکھے قرآن کی تلاوت کرے درود شریف پڑھے فکر الٰہی کرے اس طرح کے نیک کام کرے غریبوں کو اور دیگر مسلمانوں کو کھانا کھلائے کہ مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب ہے تو آپ بتائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت میں ایک بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا فضل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے کہ جب آپ کی آمد ہوئی تو بت سجے میں گر گئے جب آپ کی آمد ہوئی تو جنت کو سجایا گیا جب آپ کی آمد ہوئی تو جنات کا داخلہ بند ہو گیا کہ وہ پہلے آسمان کے قریب نہ جا سکے تو یہ حضور کی آمد سے نور پھیل گیا اگر حضور تشریف نہ لاتے اور ہمیں ہدایت نہ ملتی تو پھر تو ہم جہنم کی راہ پر ہوتے تو حضور کے صدقے میں جنت ملے گی انشاءاللہ اللہ حضور کے صدقے میں قرآن ملا اور حضور کے صدقے میں رحمان کی معرفت ملی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی آمد پر اگر خوشی منائی جائے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر منائی جائے ناج گانا ہونا یا ایسی محفل میلاد ہونا کہ جس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوں بے پردہ یہ تو جائز نہیں اسی طرح جلوس کے اندر اس طرح جلوس نکالنا کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ چل رہے ہوں یہ بھی درست نہیں ہے اسی طرح نعتیں اس طرح پڑھنا کہ پتا چلے کہ کوئی فلمی گانے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے یا کسی فلمی گانے کی بھی بالکل کاپی کر دینا کہ اللہ میں ظالے کوئی نعت سنے اور اس نے اگر استفر اللہ نوزب اللہ مالک اگر وہ فلم دیکھی ہوئی ہو تو نعت سن رہا ہو حضور کا ذکر سن رہا ہو اور اس کے ذہن میں فلم کے سین گھوم رہے ہو اس طرح کرنا بالکل درست نہیں اسی طرح نعت خوانی میں ایسا ذکر کرنا کہ محسوس ہو کہ ڈھول بج رہا ہے یا ماتم ہو رہا ہے یا ایسا محسوس ہو کہ ڈنڈیا راس ہو رہا ہے یا ایسا محسوس ہو کہ میوزک کی چھنکار ہے تو ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے یہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا ادب جو ملوز رکھنا چاہیے اس کے خلاف ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر تو اللہ کا ذکر کرے حضور کا ذکر کرے قرآن خوانی کرے نعت خوانی کرے کھانا پکا کر مسلمانوں میں تقسیم کرے خوشی کا اظہار کرے اللہ کا شکر ادا کرے سجدہ شکر کرے بارہ ربی الاول کو یا ربی الاول کے مہینے میں وہ یہ کرتا ہے تو یہ اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے فل یا چاہیے کہ وہ خوشی منائے ہوا خیرم مما یجماون جو وہ جمع کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر یہی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے شریعت نے دو چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ایک تو یہ کہ خوشی کے اظہار کے لیے وقت کی قید نہیں نعمت ملی اب آپ ساری زندگی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں یہ خاص وہ دن آئے تو اس دن نعمت کا شکر ادا کریں جیسے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کی قوم کو عاشورے کے دن فرونیوں سے نجات ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدین شریف آئے تو دیکھا یہودی دس محرم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں واقعد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں رکھتے ہو روزہ وہ کہنے لگے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرونیوں سے نجات ملی تو ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دن منانا تو درست نہیں آپ نے فرمایا نحن اولا اب سامن کو ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سب آشورے کا روزہ رکھیں یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا ہم دو روزے رکھیں گے آشورے کے ساتھ نو محرم کا روزہ ملا لیں یا گیارہ محرم کا روزہ ملا لیں یہ بہت افضل روزہ ہے تو آپ دیکھیں روزہ رکھ کر وہ دن مناتے اور شکر ادا کرتے اس میں کوئی ہر اجرت نہیں ہے لیکن جہاں تک غم کا تعلق ہے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ سوگ تین دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے تو سوگ میں کالے کپڑے پہننا یہ حرام ہے ماتم کرنا حرام ہے سینا بھی کرنا حرام ہے زنجیروں کا ماتم آگ کا ماتم یہ ساری چیزیں حرام ہے بلکہ ان کا ٹی وی پر دیکھنا بھی حرام ہے ان کے جلوس میں بطور لذت یا شوق کے طور پر شریک ہونا یہ بھی حرام ہے اسی طرح تعزیہ دیکھنا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ کے فتح اور دیگر علماء اہل سنت کے فتح کے مطابق عرض کرتا ہوں فرماتے ہیں تازیہ دیکھنا حرام اس کے لیے چندہ دینا حرام تعزیہ بنانا حرام تعزیے پر منت چڑھانا حرام لیکن ایسی مقدس راتوں میں بھی مسلمان ڈھول تماشوں میں لگے رہتے ہیں یہ تو عبادت کی رات ہے یہ تو وہ رات ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی خاطر کی جانے والی قربانی کو یاد کریں اور عزم کریں کہ ہم بھی اسلام کی خدمت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یہ سوچیں کہ امام حسین نے تپتی ہوئی ریت پر تلوار اور نیزوں کے سائے میں سجدہ کیا لیکن افسوس امام حسین کو ہم مانتے ہیں لیکن افسوس ہم سے نماز پنکھوں کے نیچے بھی ادا نہیں کی جا سکتی یہ سوچنے کا موقع ہے ہاں امام حسین ردی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعین اور دیگر بزرگان دین اور صحابہ کرام کہ عی سال ثواب کے لیے کھانا پکایا جائے اور مسلمانوں میں بانٹا جائے یا پانی پلایا جائے یا شربت پلایا جائے اور نیت یہ ہو کہ یہ عی سال ثواب ہے کہ جو ثواب ہمیں ملے گا وہ ہم ان بزرگان دین کو اس کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ان کا ذکر خیر کیا جائے اور واقعہ کربلا کیوں پیش آیا اس کی وجوہات بتائی جائے اور سمجھایا جائے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا درس ہے غم تین دن سے زیادہ منانا جائز نہیں لیکن خوشی کے لیے قاعدہ کیا ہے پھل یا جب چاہو خوشی منا سکتے ہو لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے فرمائی کسی طرح ذمہ یہ عرض کر دوں کہ ٹی وی پر یا ایسی مجالس میں خود شریک ہونا یا ٹی وی پر دیکھنا جائز نہیں کہ جن میں ایسے لوگ حضرت امام حسین کا ذکر کریں جو صحابہ کرام کے بے ادب اور وسط ہیں ان کے کلام کو سننا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ صحابہ کرام علی مدوان کا جو بے ادب ہو وہ اگر امام حسین کا ذکر کرے تو کوئی روحانیت و نورانیت نہیں ملے گی چونکہ اہل بیت کی تعظیم بھی ضروری ہے اور صحابہ کرام کا ادو احترام بھی ضروری ہے کل اے محبوب آپ فرمائیے ار ذرا بتاؤ ماں انض اللّہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا فجعلتم تم حرام و تم اپنی طرف سے اسے حرام اور حلال قرار دے دیتے ہو حالانکہ جو حرام ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا اب کسی اور چیز کو اپنی طرف سے جو حلال ہے اسے اپنی طرف سے حرام کہنا یہ شریعت پر افتراح ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے اللہ عدین لکم کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ام تفترون یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہودین یفتر کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا ان اللہ لگو فضل بے شک اللہ ضرور فضل کرنے والا ہے لوگوں پر اولا کن اکثر لا یشکر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے